اللہ ماشاء اللہ ناظرین اس وقت افراد آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں جہیز کے موضوع پر بہت کم وقت میں ہم جانتے ہیں کہ بہت کم کالز کو ہم ایڈجسٹ کر پاتے ہیں لیکن اس کے باوجود میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں جوائن کریں اور کوشش کریں کہ جو آپ کے ساتھ معاملات بیتے ہیں یا جو آپ کی آپ بیتی ہے وہ ضرور اس پلیٹ فارم پہ اس ایوان میں ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی ایک بات جو ہے وہ کسی کے دل پہ اثر کر جائے اور کسی کا مسئلہ حل ہو جائے آپ رہیں گے ناظرین ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے وقت کی بات بہترات سٹار ٹائم کی ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی سہیل وضاح امجدی صاحب اور آخر میں تشریف فرما ہے جناب فیصل حسن نشبندی صاحب ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آج اس ایوان میں میں گفتگو کر رہا ہوں مفتیان کی جو رائے اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہے بڑی قیمتی ہے کہ آج کے اس معاشرے میں جہیز کو ہم کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور جہیز کی وجہ سے جتنی بربادی پیدا ہوئی ہے اور بوڑھے ماں باپ جتنا عذاب کا شکار ہوئے ہیں اور اب بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو جس بوجھ اور مصیبت کو وہ اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں ہم کوشش کریں گے کسی نہ کسی طور سے آپ تک ایک بہترین نتیجہ پہنچا سکے تاکہ ہم لوگ اب سوچیں کہ لڑکے والوں کو کیا کرنا چاہیے مفتی صاحب وہیں سے کو ہم جوڑیں گے ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز جو ہیں وہ صرف اور صرف جہیز کی وجہ سے ہوا کرتے ہیں اس پہ کلام کرتے ہیں کالوں کو شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی اور مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم میری طرف سے وعلیکم السلام کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سر میرا نام مظہر ہے اور میں کینیڈا سے بول رہا ہوں کئی سالوں سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں گی جی مظہر صاحب میرے ساتھ بھی میں آپ کی ہر بات سے متفق ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن یہاں پر آ کے مجھے ایک بہت بڑا تجربہ ہوا ہے جس تجربے کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں آپ تھوڑا سا مجھ سے بولیں گے مجھے ایک بڑا تلخ تجربہ ہوا ہے اس معاملے کے اندر جو موضوع آپ نے چھیڑا ہوا ہے بہت اچھا موضوع ہے لیکن وہ تلخ تجربہ اتنا ہے کہ راتوں کی نیند میری حرام ہو گئی ہے اس کی وجہ سے فرمائیے میں نے پاکستان میں اپنے دو بیٹوں کی شادی اسی بنیاد پہ کی تھی کہ جہیز لینا جو ہے وہ بےکار تھی جب میں نے نہیں لیا اپنے لیے تو میں اپنی اولاد کے لیے کیوں لوں اچھا یہی سوچ کے شادی کی ایک اپنی شادی کے گھر میں رشتہ دیا تھا میں نے اپنے بیٹے کا اور وہ ہم نے ٹیلی فون تو یہاں سے نکاح کیا تھا ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ وہاں حالات کیا ہیں اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ بچی دسویں جماعت پاس ہے اور ماشاء اللہ جب ہم نے وہاں پاکستان گئے ایک سال بعد شادی کرنے تو پتہ یہ چلا کہ وہ پانچویں جماعت بھی پاس نہیں ہیں بچی پھر ہم نے کہا کوئی بات نہیں ہم نے ویزا نکال دیا تھا اور ہم بے کے بچی تو یہاں آ گئے اور دوسرے بچے بھی شادی وہاں کچھ لوگوں میں جو انجام لوگ تھے وہاں انہوں نے کر دی ماشاء اللہ وہ بھی بڑے اچھے اس وقت جو ہمارے سامنے پوزیشن تھی بڑے نمازی فروغدار اور ان کی نانی اور ماموں یہاں کینیڈائی ہی میں رہتے ہیں اچھا ہم نے یہ شادیاں اسی حساب شاد سے کری جو بہت اچھے لوگ مل رہے تھے ہمارے بچوں کی زندگی سنور جائے گی اور اس کے بعد پانچ مہینے وہ شادی جو ہماری سالی کی بیٹی ہے وہ رہی ہے یہاں کینیڈا میں اور اس نے جو ہمیں جیسا تنگ کیا یہ ہم جانتے ہیں یا ہمارا اللہ جانتا ہے اچھا اس کے بعد اس کے والد صاحب نے اور بھائیوں نے یہ کہہ کر اس کو پاکستان بلا لیا کہ والد صاحب بہت سخت بیمار ہیں اسی طرح دیدار کرا دو جب ہم دیدار کرانے میری وائف لے گئی ہیں وہاں تو میری وائف کو مارنے کے لیے وہ لوگ دول پڑے ہیں اور کچھ گنڈے لے کے آ گئے سر میری وائف جو ہے انہیں چھوڑ کر کسی طرح بھی واپس کینیڈا پہنچی کیونکہ میں نے کینیڈین کونسولیٹ سے اپیل کی اس معاملے پہ کہ وہ لوگ بیچنے پڑے اور جب وہ واپس آ ہیں تو اس کے بعد ہمیں دھمکیاں برابر پاکستان سے آ رہی ہیں کہ میرے اور کچھ رشتے دار رہتے ہیں وہاں پاکستان میں ان کو آپ کی کال میرا خیال ہے شاید ڈراپ ہو لیکن میں مدعا آپ کا سمجھ گیا کہ آپ نے جہیز نہیں لیا اور شاید آپ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا اس پہ کلام کرواتے ہیں مفتی عنصا کا بہت شکریہ آپ نے کینیڈا سے کال کی مفتی صاحب آپ کیا فرمائیں گے میں جو آپ سے کویشچن کر رہا تھا کہ ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ وجہ جو ہے وہ جہیز بنا کرتا ہے گیس کا چولہا پھٹ گیا گیزر پھٹ گیا تیل چھڑک کے جلا دیا یعنی ایک پرابلم رہتی ہے عام طور پہ عورت صرف اسی وجہ سے احتیاط کا شکار ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ جہیز نہیں دیا گیا اور جہیز لے کے نہیں آئی کیسے دیکھتے ہیں صورت اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے مال کے محبت ہے اور وہ مال کی محبت یہاں پر جہن کی صورت میں نمبر ہوتی ہے تو اصل جو قابل مذمت چیز وہ یہ ہے کہ یہ جو لڑکے والے اپنے دلوں کے اندر مال کی محبت رکھتے ہیں اچھا میں سمجھ گیا آپ کی بات اس میں ایک بات آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو مفتی صاحب جیسے کہ ایک رائن کی آئی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو دیکھیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جہز جو لڑکے والوں کی کہ تربیت اس طرح دی جاتی ہے کہ وہ بڑا ہوتا یہ سمجھتا ہے کہ شادی جو ہے کی جاتی ہے لڑکی کو یہاں سے بات جاری رکھتے ہیں ناظرین بات یہ ہے کہ آج اس موضوع کے حوالے سے جیسا کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں جہیز کے موضوع پر بنیادی طور پر ڈومیسٹک وائلنس کی میں نے دیکھا ہے ایک بہت بڑی وجہ بلکہ اخبارات کی رپورٹس میڈیا کی رپورٹس اس حوالے سے یہی ہیں کہ آئے دل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چولہا پھٹ گیا ہے, آگیا ہے, آگیا ہے. یا گیزر پھٹ گیا ہے یا اور بہت سی وجوہات جو ہیں وہ صرف اور صرف اس کے پیچھے ایک ہی بات ہوتی ہے وہ یہی یہ ہوتی ہے کہ جہیز جو ہے وہ بیچی نہیں لے کے آئی تھی اس کے پیچھے بہت سے عوامل ضرور بنائے جاتے ہیں لیکن اصل وجہ یہی نظر آتی ہے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال جہیز کے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی سہیل رضام جدید صاحب اور آخر فرمائے جناب فیصل حسن فلدی صاحب صاحب شامل کرتے ہیں جناب اس ایوان میں ایک اور کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی میں گجرا والے سے بشتا بول ہو رہی ہوں جی فرمائیے نا میری شادی کو پانچ سال ہو گئے ہیں تو میرا نا بچہ نہیں ہے हुँ. تو وہ نا میں بڑے علاج کروائے اتنے آپ پروگرام دکھی دلوں کا سارا میں کال کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں سات ٹائم میں کال کی مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے ڈومیسٹک وائلنس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ جہیز بنا کرتی ہے کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو بات درست ہے اس کے پیچھے جذبہ وہی ہے مال کی محبت کا اب لڑکی آتی ہے وہ غریب خاندان کی اور وہ جب نہیں لے کر کوئی چیز تو پھر اس کو تانے دیے جاتے ہیں ہر ہر چیز میں اس کو پریشان کیا جاتا ہے یہاں تک کہ بعض خبریں ایسی بھی آئی ہیں کہ لڑکیاں خودکشی کر لیتے ہیں <سؤال> ان, ان مظالم کی وجہ سے اور بعض لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں بےچارے ان یعنی جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کا نکاح نہیں ہو پاتا اچھا مسئلہ یہ دیکھئے خودکشی تو بہت سی لڑکیاں کرتی ہیں یہ بھی کیسز رپورٹ ہوئے بہت سی کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں برداشت کرتی رہتی ہے بہت سی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ سسرال والے جو ہیں وہ جو جو جواز بنا دیتے ہیں کہ چولہا پھٹ گیا تھا یا گیزر پھٹ گیا تھا یا جو ہے وہ گر گیا تھا اور اس کی وجہ سے وہ گئی بہت ہمارے سامنے آتے ہیں حقیقت وہی اس کے پیچھے ہوتی ہے کہ جہیز نہ آنے کی وجہ سے بنیادی طور پہ وجہ بن گئی ان کی ایسی خواہش ہوتی ہے جس کو وہ پورا نہیں کر سکتی آ, اپنی غربت کی بنا پر تو وہ پھر ان کے ساتھ یہ کرتے ہیں اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ غربت جو ہے یہ تماشا بنتی جا رہی ہے اس دور کے اندر دیکھیں غربت حقیقت تماشا تو نہیں ہے لیکن اس دور میں اس لیے بنتی جا رہی ہے اور خاص طور پر اس موقع پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ غریب والدین اپنی طرف سے پائی پائی جوڑتے ہیں اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے لیکن جب وہ کہیں پر رشتہ کرتے ہیں تو سامنے والے کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے پوری لسٹ آ جاتی ہے اب وہ غریب والدین پرتے ہیں اور پورا نہیں کر سکتے اب جب وہ اس گھر میں جاتی ہے تازہ تشمی شروع ہو جاتی ہے تازہ تشنی شروع ہوتے ہوتے جب وہ دیکھتے ہیں کہ بالکل خواہش کو پورا نہیں کر رہی تو معاملہ یہاں تک انتہا تک آپ کو شامل کرتے ہیں اور نہ رسول محبود صلی اللہ علیہ وسلم کی چند و ضرور آپ کی طرف سے سنیں گے لیکن ایک چیز اور مفتی صاحب میں سمجھنا چاہوں گا جی اگر بڑھاؤں تو یہ غربت کا معاملہ جو آپ نے بیان کیا یہ صرف سسرال میں لڑکی کے ساتھ نہیں بلکہ اگر باپ کے دو بیٹے ہیں ان میں سے ایک کماتا ہے اور ایک کم کماتا ہے تو جو کما ہے اس کو بالکل کھلے چھوٹ ہوتی ہے جو کم کم ہوتا ہے نہیں کما تو اس کو ڈانٹا کی جاتی ہے اچھا ایک چیز اور بڑی دیکھی وہ بھی ایک سچویشن بنتی ہے کہ جہاں ایک گھر کے اندر دو یا تین بچیاں آتی ہیں مثال کے طور پر مختلف گھرانوں سے آتی ہیں ایک اگر امیر کبیر گنان سے آئی ہے تو وہ بہت ہی لوش قسم کا جو ہے لائف سسٹم لے کے آئی ہے لائف سٹائل لے کے آئی ہے سارا جہیز لے کے آئی ہے تو اس کا جو ہے وہ معاملہ ذرا کچھ دوسرا رہتا ہے اور ایک وہ جو بڑی لوور کلاس سے آئی ہے اور جو کچھ نہیں لے کے آئی اس کا معاملہ بڑا دوسرا ہوتا ہے م. وہ کمپیریزن جو ہے وہ ایک شروع ہو جاتا ہے گھر کے اندر اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس پر کام کرتے ہیں کالوں میں شامل کریں گے السلام علیکم, <سلام> علیکم> ہلو ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی میں نے آپ سے بات کرنی تھی جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہوں میں لوگ اور سے بات کر رہی ہوں فرمائیے میں کی آواز کو بند کر دیں جی فرمائیے جی فرمائیے جی فرمائیے محترمہ بھائی میں لوگ سے بات کر رہی ہوں فرمائیے میری نند کی شادی ہوئی دو چار ماہ پہلے اچھا ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ ہم لوگوں نے جو ہیرزوم کو بہت زیادہ دیا تھا ٹھیک ہے تو انہوں نے نا مکلاوے والے دن شادی کے چوتھے دن بائک کی ڈیمانڈ کی اور اس کے بعد میری نند کا سسر تھا نا وہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے ایسی نہیں لگوا کے دیا اور بائیک نہیں دی جس وجہ سے انہوں نے ہفتے بعد لڑکی کو گھر بھیج دی اب چار پانچ ماں ہو گیا واپس بھی نہیں لڑتے جا رہے ڈیوس بھی نہیں دے رہے کوئی بات بھی نہیں کلیئر کر رہے ہیں تو یہ کہنا تھا کہ ذرا شرین آپ بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے کیوں اس طرح کرتے ہیں اچھا جہیز بھرپور دیا اس بچی کے گھر والوں نے اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ چار دن کے بعد اے سی اور بائک کی ڈیمانڈ کی اور اس کی وجہ سے جب وہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی تو بچی کو گھر پہ بھیج دیا ہاں جی ہفتے بعد انہوں نے گھر واپس بھیج دیا پانچ ہو گیا واپس اور کوئی رابطہ نہیں کرتے کوئی رابطہ نہیں کرتے ان کے گھر جو تو گھر ملتے نہیں ہیں لیڈیز آتی ہیں وہ کرتی ہیں اور لڑکا کہتا ہے کہ میں نے جو ہے بائک نہیں دی وجہ سے میں نے ان کے ساتھ بتایا لڑکا یہ کہتا ہے کہ بائک نہیں دی اس وجہ سے جو ہے میں نے بچی کو گھر پہ بھیج دیا ناظرین بات یہ ہے کہ یہ ستم در ستم ہے اس معاشرے کا اور اس طرح کی کال سننے کے بعد آدمی تبصرہ تو کیا کرے تبصرہ تو دل کر دیا کرتا ہے دل کی عدالت بھی بہت کچھ کہہ دیا کرتی ہے بہت کچھ بتا دیا کرتی ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ دل کی عدالت میں اگر انسان کھڑے ہو کے اپنے خلاف اس کا دائر کرے تو واللہ یہ جو منصف ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے یعنی انسان کی کوئی وقت نہیں ہے ناظرین کہ ایک بچی جس کو اس کے والدین نے بڑی چاہ سے بیا کے بھیجا تھا صرف ایک اے سی اور بائک نہ ملنے کی وجہ سے وہ بچہ اسے لوٹا دے بحرال کلام کریں گے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر شوق ہے کے بات کے ساتھ <سسس> اور جہیز کے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے. شامل کرتے ہیں جناب اپنے اگلے کالر کو دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم شازیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے جی فرمائیے اچھا بھائی میرا مسئلہ ایک یہ ہے کہ دو سال ہوئے میری شادی کو ٹھیک ہے میرے ہسبینڈ سیونٹی ایئرس کے ہیں میری جب شادی ہوئی تو مسئلہ یہ ہے کہ دوست جب شادی ہوئی اس وقت انہوں نے کچھ ڈیمانڈ نہیں کی انہوں نے کہا کہ میرے پاس سب کچھ موجود ہے ٹھیک ہے جب شادی کا ٹائم آیا تو اس وقت پھر ہمارے گھر ان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں پتہ چلی جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے جہیز نہیں دیا تھا हुँ. ایک پھر شادی ہو گئی رخصتی ہو گئی رخصتی کے فوراً بعد نا انہوں نے مجھ سے بہت لڑائی جھگڑے گھر سے نکال دیا مار پیٹ کر کے یہ سب کچھ ہوا میرے ساتھ हुँ. اس کے بعد اب یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے اپنا گھر دیا جس میں میرے گھر والوں نے سب کچھ مجھے جہل سارا کچھ دوبارہ دیا ان کی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے check it, check it. اب ان کی ڈیمانڈ دماغ... میرے گھر والے میرے گھر والے ان کو پانچ لاکھ روپے مزید اور کیش دیں یا اور مزید وہ کیش دیتے رہے تو وہ جا کے میری ڈیوٹیز کو پورا کریں گے میرے خرچے پورا کریں گے یا اس گھر کے جو بھی مطلب خرچے ہیں وہ پورا کریں گے انہوں یہ نہیں پورا کریں گے ان کی ایج کیا بتائی آپ نے سیونٹی ایئرس سیونٹی ایئرز یا سیونٹی ایئرس سیون زیرو سیون زیرو اور آپ کی ایج کیا ہے میری ٹوینٹی ایٹ ایئرس ہے اب ایک اٹھائیس سال کچھ معفوکل عقل بات مجھے محسوس ہو رہی ہے میں سمجھ نہیں پا رہا اس جوڑ کو اس میل کو ہاں نہیں وہ اصل میں کچھ میرے ساتھ ایک میری ڈوس ہو چکی ہوئی تھی اس وجہ سے میرا یہ مسئلہ یہ آئے تھے بڑے شریف بڑا اچھی طریقے oh, سے انہوں oh. نے کیا تھا اب میں اس مسئلے میں یہ پڑھی ہوں کہ اگر میرے گھر والے مزید پیسے دیتے رہتے ہیں hmm. تو میری زندگی بہتر ہوگی hmm. تو میرے وہ فرائض پورے کریں گے اور اگر وہ میری جو ہے وہ میرے گھر والے اگر کوئی پیسے نہیں دیتے مزید ان کو کسی بھی طریقے سے نہیں دیا جاتا تو انہوں نے میرے ہر خرچے سے ہر چیز سے ہاتھ اٹھایا یعنی <سؤال> آپ کو بالکل اکیلا تن تنہا ایک فلیٹ کے اندر مجھے چھو چھوڑ, چھوڑ کر چلے گئے ٹھیک ہے میں بالکل سمجھ گیا بالکل آپ کا پرابلم میرے سامنے آ ڈسکس میں ضرور کروں گا اس ایشو پہ اور ضرور اس پہ میں کلام کروں گا صاحب ناطر رسول مقبول سے شامل کرتے ہیں بڑی امید ہے سرکار ہاں کو رات اسٹار ٹائم کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جن اقبال حاضر خدمت ہے شامل کرتے ہیں جناب اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت جہیز کے موضوع کے حوالے سے اس ایوان میں ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہیلو شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہیں سے ہم کنٹینیوٹی جوڑتے ہیں کہ آپ فرسٹ کیجئے کہ گھر کے اندر دو بچی آئی ہیں ایک کا تعلق جو ہے بہت اچھے گھرانے سے بڑا اچھا جہیز لے کے آئی دوسرا کا تعلق مڈل کلاس ہے جو کہ جہیز نہیں لے کے آئی ہے اس کی وجہ سے وہ انفیریئر کمپلیکس میں مبتلا ہے اسے تانے ملتے ہیں تو جہیز نہیں لے کے آئی تو سورت کے اندر پھر ماں باپ کیا کریں گے لیکن جنید بھائی یہ تو ایک طبقاتی کشمکش ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے غمی اور غریب دونوں کو بنایا ہے اب اس صورتحال میں اگر شریعت کا دامن تھاما جائے تو حل نکل سکتا ہے لیکن صاف سسر اگر تانا دینا شروع کر دیں تو تو کچھ نہیں لے کے آئی تو نے تو کچھ بھی نہیں مطلب ہمیں دیا تیرے ماں باپ نے ہمیں کچھ نہیں عجیب عجیب تانے دیے جاتے ہیں مطلب وہ منع تک اس کو جو ہے مطلب مجبور کر دیتے ہیں ہاں تو یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا نام تو لیتے ہیں مگر دل سے تسلیم نہیں کرتے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں مگر دل سے اس پہ ایمان نہیں لاتے ورنہ ایک مسلمان کا دل آزار کرنا اس کو تکلیف دینا کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ اچھا سلسلے میں ماں باپ یہ کہتے ہیں کچھ بھی کرو اپنے آپ کو بیچنا پڑ جائے بیچو لیکن اگر اس گھر میں بیچ رہے ہو اور وہاں پہ یہ صورتحال ہے تو پھر اپنی بیٹی کو فلفل فل کرو اس کی ساری نیسٹیز کو تو اس صورت میں پھر کیا کیا جائے وہ حلال حرام بھی کر جائیں کچھ بھی کر جائیں یعنی کیا کریں پھر وہ جا کے دیکھیں یہ تو اجازت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ پہ اس میں رکھنا پڑے گا یعنی خطرات سے بچنے کے لیے انسان کو حرام کی اجازت نہیں ہے جی وہ بالکل نہیں کر سکتے اچھا اب ایک بات ہی بتائیے کیس آیا لاہور کا جیسا کہ آپ نے سنا دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے مفتی صاحب میں کبھی کبھار میری قلع ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتی جب میں اخبارات میں مطالعہ آرٹیکلس کا کرتا ہوں اور اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں آن یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ شادی کی شادی کے چار دن بعد بائک نہ ملنے کی وجہ سے اے سی نہ ملنے کی وجہ سے بیوی کو پارے کر دیا جاتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک کو اِسی اور بائک چاہیے اور دوسرے کو جو ہے وہ پہنچ لگا نہیں وہ تو میں آؤں گا اس کے سن کر یہی عزیز زین میں آتی ہے کہ نبی کریم علی سلام نے فرمایا کہ اتنی آدم جو ہے اگر اسے ایک سونے کی وادی دے دی جائے تو وہ دوسری طرف ہے دوسری دی تو تیسری حتہ دنیا کی کوئی دولت نہیں بھر سکتی اس کا پیٹ جو دولت اور مال احتما جو ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اگر یہ ختم ہو جائے اور یہ احساس بیدار ہو جائے کہ یہ آنے والی اگر غریب ہے نہیں لا سکتی تو میں اس سے مانگوں گا یہ کہاں سے لائے نہیں غریب بھی نہیں نا مفتی صاحب وہاں تو یہ کہ انہوں نے جہیز بھی دیا اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیا اور آپ دیکھیں کتنی کمزرفی ہے کہ وہ شور جس کو بیوی کی محبت کو سمجھنا چاہیے وہ چوتھے دن یہ کہتا ہے کہ مجھے تم اے سی لا کے دو اور بائک لا کر دونیز بھائی اگر مختصر صرف رضا بات کی جائے تو یہ ڈیمانڈ کرنا سوال کرنا ہے اور حادیث کریم میں آتا جو بلا وجا کے سوال کرتا ہے بروز قیامت اللہ کے بارگاہ میں اس طرح سے لایا جائے گا اس کے منہ پر گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا تو یہ لوگ آج جو اپنی بیویوں کے گھر والوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں موٹر سائیکل مانگ رہے ہیں ایئر کنڈیشن مانگ رہے ہیں اور دنیا کی سہولتیں مانگ رہے ہیں کل بروز قیامت اس جلت کے ساتھ لائے جائیں گے کسی مخلوق کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں اچھا اب آپ مجھے بتائیے اٹھائیس سالہ لڑکی کا جو کیسے آگے بڑھاؤں گا میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے شادی کس سے کی ہے لڑکی سے کی ہے یا بائک یا اے سے کی نہیں وہ لگتا تو ایسا ہے کہ وہ ایسی اور بائک سے شامل کرتے ہیں ایک کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں ہندوستان سے بول رہا ہوں فل محمد جی گل محمد صاحب فرمائیے جی ہماری سسٹر کی شادی ہوئی ہے یہ مطلب پانچ سال ہو گئی ٹھیک ہے تو مطلب ایک سال تو مطلب وہ صحیح اپنے میکے میں رہی ہیں اور ان کا بعد ان کا سوہر جو ہے وہ مطلب رکھنے نہیں مانتا ہے تو مطلب تکلیف اور دکھ دیتا ہے تو کیا اس حالت پہ انہیں بھیجا جائے اچھا تکلیف اور دکھ کس قسم کا وہ دیتے ہیں یہ مطلب کھانا پینا میں پروبلم کر دیتے ہیں جیسے مطلب ساتھ ان کی ہے اور نند <سطور> نند نن ہے وہ مطلب جھگڑا لڑائی کرتی رہتی ہے جو مطلب جو آبی ایک جملے میں بتائیے گا آپ نے جہیز پورا دیا تھا جی ہاں اچھا ٹھیک ہے آپ رہیں گے ہمارے شاہ. ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ناظرین آپ سے ایک مختصر سوقفے کے بعد راتستان ٹائم کی ٹرانسمیشن کے ساتھ اور جہیز کے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ناظرین اب کلام کرواؤں گا میں اس ستر سالہ شخص اور اٹھائیس سال لڑکی کی شادی کے معاملے پہ جہاں 5 لاکھ روپے وہ ستر سالہ شخص جو ہے اب اس اٹھائیس سالہ بچی سے ڈیمانڈ کرتا ہے مفتی صاحب کیا عجیب سی بات ہے معفوقل عقل بات نہیں لگتی کہ ایک تو یہ تھی کہ جوڑا ستر سال اور اٹھائیس سال ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے عمر کا لیکن آپ یہ سوچئے کہ اس لڑکی کے ماں باپ نے اس کو الگ فلیٹ لے کے دے دیا فل فرنیش کر دیا سب کچھ کر دیا اب وہ شخص یہ کہتا ہے کہ پانچ لاکھ روپے دو گی تو میں تمہاری جو ہے وہ کفالت کروں گا ورنہ نہیں کروں گا لیکن گھٹیا پن کی حد ہوتی ہے ہمارے فکای کرام نے جو لالچ کا بتا بتایا وہ کتا اس کا سیمبل قرار دیا ہے اب یہ اس قسم کی لالچ ظاہر ہو رہی ہے لڑکی سے گھر بھی لے لیا ہے اس کو فرنیش بھی کروا لیا ہے اور بےچاری سے پھر اب ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اس لڑکی کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو یہ مال کی لالچ میں تو ایسا لگتا کہ انسان کتے سے زیادہ بڑھا اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ستر سالہ ایج ہے ان کی مطلب وہ بڑھاپا اگر میں اٹھائیس سال اور ستر سال کا ہی کمپیرزن کروں تو اس معاشرے کے اندر جس میں ہم رہتے ہیں وہ دادا اور پوتی کی عمر بنتی ہے اگر آپ دیکھیں اس کو تو یعنی اب عمر کا تقاضا دیکھیں کہ کتنا بڑا ڈفرینس ہے اس ڈفرینس کا بھی جو ہے مطلب ملوج نہیں کوئی پاس نہیں ہے پلس جو ہے ان کو یہ چاہیے کہ عمر کا آخری میرا اور مجھے ایک جوان بیوی بی مل گئی ہے اس کی کفالت کرنے کی بجائے اس کے ساتھ کیا زیادتی مطلب ہو رہی ہے یہ تو زوہر بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سے محسوس بناد سخت پکڑ ہے دنیا میں بھی ضلعت ہے کہ آج یہ مسئلہ یہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے اور آخرت میں پھر ایسا معاملہ ایسے ماں باپ کے بارے میں مفتی صاحب کیا کہیں گے کہ جن کی بیٹی اب انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری پہلے ہو چکی ہے اور یہ میری دوسری شادی ہے کیا ہم یہ سمجھے کہ معاشرے میں جو ہے وہ رشتوں کا کال ہے کہ اس طرح کے رشتے کر دیے جاتے ہیں جہاں پر اول ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں اول یہ ہے کہ بیوہ سے رشتہ نہیں کیا جاتا کمارا لڑکا جو ہے بیوہ سے رشتہ نہیں کرتا اس کی کیا وجہ ہے اگر ہم اپنے آپ کو نبی کریم علیہ کا امت کہتے ہیں تو آکا علی حسلام کی زندگی کا پہلو یہ تھا کہ علیہ السلام برس کے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ برس کی بیوہ عورت اپنی شادی کی تھی اس کے بعد متعلقہ سے یعنی شادی فرمائی بیوہ سے شادی فرمائی اب یہ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ اسلحا کا یہ طرز عمل اگر ہم امتی کہتے ہیں تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور خدا خاصان دیکھیں کوئی بیوہ ہے یا متعلقہ ہے تو اگر ہم نے شادی نہیں کی ہے تو ہمیں اس میں شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اب والدین کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ جہاں پر رہے ہیں آیا, آیا وہ شخص لالچی ہے یا نہیں اسی لیے حکم دیا گیا فقائ اکرام نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کو دینے سے پہلے سوچو سمجھو اس کا دین دیکھو اس کا لالچ تو بعد میں کھل کے آ رہی ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کیس جس کے اندر وہ اے اور بائک مانگ رہا ہے اس سے پہلے جتنے کیسز ہم نے اونیئر ہے جس پروگرام میں لائیو سنے ہیں یا جو ستر سال اس بورے کا کیس ہے لالچ تو بعد میں نکل کے آ رہی ہے اندر کا جو جانور ہے وہ تو بعد میں نکل کے آ رہی ہے دوست احباب سے پوچھا جائے تو کوئی نہ کوئی کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتائے ضروری ہوتی ہے کے بعد بھی خدا خاصہ اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اس مکمل طور پر جو ہمارے یہ صاحب ہیں جو مانگ رہے ہیں کریں گے مکمل طور پر گنا اچھا آپ کیا کہیں گے ان کیسز کے بارے میں کہ جہاں پر بالکل این نکاح کا مطلب وقت ہے اور دونوں خاندان والے دونوں فریض جمع ہیں اور اس وقت لڑکے کا باپ کھڑے ہو کے یہ کہہ دیتا ہے کہ میری یہ جو لسٹ میرے ہاتھ میں موجود ہے اس کو پورا کرو ورنہ ہم جو ہے وہ واپس لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں تو اس سچویشن کے اندر آدمی کیا کرے گا اگڑی بچائے گا چاہے گا اپنے قرض لے گا اس نے کہا اس سورت میں اس معاملے میں اگر جذبات سے کام نہ لیا جائے تو ایسے رشتے کو منع کر دیا جائے لیکن بس آپ جا, جس معاشرے دیکھیے ہم سوشل سوشل اینیمل تو ہیں نا معاشرے میں تو رہتے ہیں نا جی جی, جی, جی, جی جب تو دینا ہے نا ہمیں جند جن... جن... جن... بھائی اگر آج ہم رشتے کو لے لیتے ہیں اور اس کی ڈیمانڈ کو پورا کر دیتے ہیں کل وہ اسے بڑی لسٹ لے کے آئے گا اس کے بعد پھر اسے بڑی لسٹ لے کر آئے گا آپ کی ساری زندگی داہو پہ لگ جائے گی اگر آج ایک آپ اسٹیمپ اٹھا لیتے ہیں اور ایسے بھیڑیے لوگوں کو منا کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک اس کے دوفیل آپ کو اس بہتر سے بہترین اس سے انکار نہیں ہے میرا مقدمہ یہ ہے کہ وہ جو بوڑھا باپ ہے جس کے اوپر ایک بیچی کی ذمہ داری ہے وہ اس ذمہ داری کو اس وقت نبھانا چاہتا ہے اس چاہتا ہے وہ تو کہتا ہے ساتھ میں بچی کو کسی طور سے نمٹاؤں مسئلہ یہ ہے نا کہ یہاں پر انسان سمجھتا ہے کہ میں ذمہ دار ہوں حالانکہ ذمہ دار وہ نہیں وہ اللہ تبارک و تعالی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی ہے کہ احکام کے مطابق چلتے ہوئے معاملہ کرنا چاہیے اگر کوئی معاملہ ڈلے ہوتا تو وہ اللہ کروا رہا ہے ٹھیک بات جاری رکھیں گے ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر صقفے کے بعد کس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے اس کے بہت گفتگو کی ہم نے جائز کے موضوع پر میں چاہوں گا آخر میں کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے دنیا بھر کے سننے والوں کو جنید بھائی میں بچیوں کے والدین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر وہ اس قسم کی ٹریجڈیز سے بچنا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے مطابق رشتے کو چوائس کرے یعنی رشتہ ایسا دیکھے جو دیندار ہو اگر اس کو ہم اختیار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہنڈریڈ پرسینٹ اس قسم کی ٹریجڈی سے ہم لوگ بچ جائیں گے صاحب آپ کیا کہنا پر ایک اہم یہ ہے تعلیم و تربیت بچے کی تعلیم و تربیت اس حد پر ہونی چاہیے کہ وہ بڑا ہو کر یہ سمجھے کہ شادی کا حقیقی مقصد کیا ہے بچے کی تعلیم و تربیت اس حدود پر ہونی چاہیے کہ وہ بڑی ہو کر یہ سمجھے کہ مجھے وہاں جا کر بیٹی بننا ہے یہ ہو گیا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جب بیٹی کے رشتے کا معاملہ ہے تو حد تک انکار ریسرچ کرے تحقیق کرے دوست اباب سے پوچھے اگر یہ مطلب کام کر لیا تو انشاءاللہ ایسے کیسز جو ہے وہ بہت کم ہو جائیں گے اور معاشرے میں امن و سکون پیدا ہو سکتا ہے انشاءاللہ جی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائیں انشاءاللہ شاء اللہ آخری اسپیل میں آپ سے نازر رسول محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے ناظرین کیسے بات کو سمجھوں اور سمجھنے کے لیے کہاں سے الفاظ لے کر آؤں میری نگاہ میں اس وقت اس پورے موضوع کے بعد وہ تمام بوڑھے ماں باپ گھوم رہے ہیں کہ جب اپنے بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ اپنی ممتا کے سائے تلے اپنی بیٹی کو جب وہ ودا کیا کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں ناظرین پوری کی پوری اس کی عمر ہوا کرتی ہے ان کا وہ جگر گوشہ جس کو وہ پال پوس کر بڑا کیا کرتے ہیں اور اپنی ممتا کے سائے میں اس انداز سے رکھتے ہیں کہ کل اس کے سپنوں کا شہزادہ آئے گا اور آ کر اس کو لے کر جائے گا کل ہماری آنکھوں کا تارا آئے گا اور آ کر ہماری بیٹی کو بیاہ کر لے کر چلا جائے گا ارے کل کوئی آئے گا اور آ کر اس کو یا تو اس ملک میں کہیں بسائے گا یا ولایت میں کہیں لے کر چلا جائے گا لیکن ناظرین یہ تمام جو تصورات ہوتے ہیں یہ اس وقت جا کر کرچی کچی ہو جایا کرتے ہیں جب بوڑھے ماں باپ کی جن کی کمرے جھک چکی ہوتی ہیں اور وہ اپنی بیٹی کو بیاہتے ہیں اور دوسرے دن ہی وہ بیٹی ایک پرچہ لے کر آتی ہے کہ ماں ان لوگوں نے مجھ سے یہ یہ ڈیمانڈس کی ہیں اے والد مجھ سے یہ لوگ یہ یہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میں ان کی ان ڈیمانڈس کو پورا نہیں کروں گی تو یہ مجھے آپ کے گھر میں بچھا دیں گے یعنی دوبارہ اپنے مائک کے بھیج دیں گے ناظرین وہ تمام ماں باپ اب میری نگاہوں میں گھوم رہے ہیں میری نگاہوں میں تو وہ ماں باپ بھی گھوم رہے ہیں کہ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا لیکن بچارے دستے سوال کو دراز کر کر کے اپنی جھوڑیوں کو پھیلا پھیلا کر اپنی بیٹیاں کے لیے جہیز اکٹھا کیا کرتے ہیں ان کی لسٹیں پورے پورے معاشرے میں گھوما کرتی ہیں مخیر حضرات کے پاس گھوما کرتی ہیں کوئی ان کے لیے کچھ جمع کرتا ہے کوئی ان کے لیے کچھ جمع کرتا ہے کوئی ان کے لیے کسی انداز سے مدد کرتا ہے کوئی ان کی کسی انداز سے مدد کیا کرتا ہے صرف اس لیے کہ معاشرے کی ایک بیٹی نمٹ جائے ایک بہن نمٹ جائے ایک بہ نمٹ جائے لیکن ناظرین بد قسمتی ہے ان لوگوں کی اور توف ہے ان والدین پر کہ جو اپنے بچوں کا سودا کیا کرتے ہیں مجھے یقین نہیں آتا ناظرین کہ وہ اپنے بیچوں کی بولی کس انداز سے لگا دیا کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک انسانیت کی کوئی وقت نہیں ہوتی ان کے نزدیک اس بات کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کہ یہ بچارے بوڑھے جنہوں نے پوری اور گزار دی ہے آج ان کی بیٹی نمٹنے کو آئی ہے تو ہم ان سے سودے بازی کرتے ہیں خدا کی قسم میرا ایمان ہے کہ آج وہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ڈیمانڈنگ ہیں آج وہ اپنے بیٹے کا سودا کرتے ہیں آج وہ اپنے بیٹے کی دام لگواتے ہیں آج وہ اپنے بیٹے کو فروخت کرتے ہیں واللہ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ کل ہماری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے ناظرین صرف اتنی سی بات عرض کروں گا جو پہلی کال میں اس پروگرام میں آئی تھی کہ برف ہمیشہ چوٹی کی اونچائی سے پگھلتی ہے جو اونچے لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال عطا کیا ہے جن کو اللہ نے دولت عطا کی ہے اور ان کو چاہیے کہ آج اعلان کر دیں کیونکہ کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو ہمارے دلوں پر راج کرے ہمیں خود اپنے دلوں پر قانون کو بنانا ہوگا اس کو پوست کرنا ہوگا کہ آج ہم اس بات کا احساس اپنے اندر بیدار کریں کہ اب ہماری بیٹیوں کی شادی گو کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے ہم بہت سادگی سے کریں گے اس لیے سادگی سے کریں گے کہ کوئی غریب بےچارہ ہماری وجہ سے احساس کمتری میں مبتلا ہو کر کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اور ان تمام لڑکے والوں کا ہم بائیکاج کریں گے جو ہم سے جہیز کی ڈیمانڈ کریں گے اب آپ سوچتے ہوں گے کہ جنید نے پھر وہی بات کر دی کہ یہاں پر بیٹی والے بچارے مجبور ہوا کرتے ہیں تو ناظرین میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا آج اس پروگرام کے آخر میں کہ بیٹی والے تو بے شک مجبور ہیں اور بیٹی والوں کو مجبور ہونا بھی چاہیے اور بیٹی والے مجبور نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوں گے لیکن بیٹی والوں کا بھی تو اللہ ہے بیچی والوں کا بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیچی والوں کو بھی تو صدقہ ملتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالائن نے کا ارے بیچی والے بھی تو فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کا صدقہ کھاتے ہیں آج اگر ہماری بیچی کے حوالے سے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے تو اسے کرنے دیجیے لیکن نوجوان طبقہ جو اس وقت مجھے سن رہا ہے میں صرف ایک بات کہوں گا کہ آپ نوجوان ہیں اپنی خودداری میں رہیں اپنے مستقبل اور گرین کارڈ کے لیے اپنے احساس کا اپنے جذبات کا سودا مت کریں اپنے آپ کو فروخت مت کریں یاد رکھیے آج آپ اپنا سودا کریں گے کل کوئی آپ کی بہن کا سودا کرنے کے لیے آپ کی دہلیز پہ کھڑا ہوگا نازیم رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی آپ سے ایک مختصر سے وفے کے بعد منظور ذرا کرنا جب بس نظار دیدار اتا کرنا اے سب گد والے منظور نیدار کرنا خواب میں آ جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پر دل کے پردے میں راہ کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا رسوائے زمانہ ہو دام میں چھپا لینا منظور دعا میری اے پل الا کرنا جب وق نذار عطا اور چہرے سے یا رسول اللہ درد کے ماروں میں اس درد کے پا پائی دکھ درد کے ماروں میں آتا ہے انہیں پاو ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت ندار دار عطا کرنا اور اے نور خدا کیا پاپ میں آ جانا یا <سؤال> در پہ بلا لینا یا پاب میں آ جانا ہے <سؤال> پر دنشی دل کے پردے میں رہا کرنا جب آئے میں oh, یا اللہ میں گردھیری گھبراؤں گا جب تنہا Ramadan.